بسم الله الرحمن الرحيم يسأل عن أهل الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس بالبر ان تطعن الطيور من ظهورها ولكن البر ولكن البر بن التقوى من ابوابها اللَّهَ لَعَلَّكُمْ <تُخلِحُون> آیت نمبر 81, اللہ رب العزت یہاں <coughs> <coughs> سے ایک سوال کا اللہ رب العزت نے جواب اتارا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے خاص طور پر یہ اس طرح سوالات کرتے جو بےدہ سوالات ہیں وغیرہ وغیرہ وہ یہ سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاند کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ یہ چاند کا جو شکل ہے شروع ابتدائی دنوں میں بالکل باریک سا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ چاند آہستہ آہستہ موٹا ہوتا جاتا ہے جاتا ہے یہاں تک کہ درمیان میں پہنچ کے اس کی جو ٹکی ہے اس کا دو دائرہ ہے یہ پورا کا پورا گول دہرا بن کر پورا ہو جاتا ہے پھر یہ آہستہ آہستہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باریک سا رہتا ہے چاند کے جو متعلق لغات ہیں سب سے پہلے یہ جب چاند شروع میں نظر آتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں جس کا نام بھی کیا ہے اس کمیٹی کا رویت ہیلال کمیٹی ہے رویت ہیلال یہ وہ کمیٹی ہے جو کہ چاند کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس وقت یہ چاند ہلال ہوتا ہے ہلال ابتدائی چاند کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اس کو بالکل باریک سا ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ قمر ہو جاتا ہے قمر کا نام دیا جاتا ہے قمر وہ ہے کہ وہ ہر بندے کو پھر نظر آتا ہے کمر کے بعد جب تیرہویں چودہ اور پندرہ رات ہوتی ہے تو اس وقت یہ اس کو پھر بدر کہا جاتا ہے یہ بدر بن جاتا ہے بدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جو کہ بل میں کیا ہے پورا ہمیں نظر آتا ہے پوری روشنی ہوتی ہے اس کی اس وقت پھر بدر ہوتا ہے بدر کے بعد پھر سولوی رات کو پھر یہ آہستہ آہستہ جب کم ہونے لگتا ہے تو ان راتوں میں یہ پھر قمر ہوتا ہے اور قمر کے بعد جب آخری راتیں ہوتی ہیں بالکل ختم ہونے کو مہینہ رہ جاتا ہے اس وقت پھر چاند باریک ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کو حال کہتے ہیں دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ ہا لت ہا علیف وہ حق سے جو ہا ادا ہوتی ہے ہا لت اس کو حال کہتے ہیں تو یہ تقریباً اس کے کی کیا ہے ہیلال قمر، بدر اور حالا یہ چار نام ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یہ حالہ ٹھیک لکھا ہے حالت تو انہوں نے ہی پوچھا کہ یہ چاند کو کیا ہو جاتا ہے اس طرح باریک کیوں ہوتا ہے بعد میں پھر یہ موٹا ہو جاتا ہے پھر بعد میں یہ پورا ہو جاتا ہے پھر پورا ہونے کے بعد پھر یہ کم ہونا شروع ہو ہے پھر باریک رہ جاتا ہے یہ وجہ کیا ہے یہ کیوں اس طرح ہوتا اللہ رب العزت نے وہ جواب دیا جس میں فائدہ ہے یہ تو اللہ کا شان ہے اللہ کا ایک نظام ہے وہ چل رہا ہے اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک بار نے بتایا اصل بات کیا ہے وہ حساب کتاب کا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حساب کتاب دو قسم کا ہے ایک حساب کتاب ہے شمس کے لحاظ سے جیسے کہ ہمارے عیسوی سال چلتا ہے یہ سال شمسی ہے اور اسی طرح ہچری جو سال ہے ہجری سال کے اندر دو سال ہے ایک کو شمسی کہا جاتا ہے ایک کو قمری کہا جاتا ہے شمسی ہجری سال یہ وہ سال ہے جو کہ آج کل ایران کے لوگ وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں جن کے مہینے کو کہا جاتا ہے کہ حمل صور جوزہ سرطان اسد سمبلا وغیرہ وغیرہ یہ ان کے یہاں یہ نام ہے اس کے اور ان کا سال جو ہے نا آج کل میرا خیال ہے تیرہ سو کچھ نبے کے لگ بھگ اوپر نیچے ہے اس طرح کچھ ان کا تیرہ سو نبے یعنی چودہ سو ابھی بنانی وہ تو تھوڑے سے کیا ہے پیچھے ہے جو ہمارا سال ہجری کا چل رہا ہے وہ ہم کمری کہتے ہیں اس کو وہ کیا ہے آج کل چودہ سو का ہے چودہ سو اٹتیس آج سات تاریخ ہے دوسرے مہینے کا مہارن کا پہلا مہینہ تھا وہ گزر گیا ابھی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا تو سفر مہینے کا آج ساتویں تاریخ ہے تو اس سفر کے مہینے کو ہم مہینہ کہتے ہیں اور چودہ سو اٹھتیسوی ہجری صاحب جو چل رہا ہے یہ قمری سال ہے اور قمری سے حساب کا کتاب کرنا یہ کیا ہوتا ہے یہ آسان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس چاند کا باری ہونا موٹا ہونا اور اس میں تغیر آنا اللہ نے فرمایا اس میں کیا ہے یہ مواقع للناس ہے اس میں لوگوں کے لیے اوقات بتانے کے کی کیا ہے اس میں گزرائیے ہے اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا حساب کتاب کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمائے سلو نکان تمہارے سے پوچھتے ہیں یہ تم سے پوچھتے ہیں اہل کے بارے میں مہینوں کے اچانک کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ جواب دے دیں کل کہہ دیجیے ان سے یہ مواقیت للناس سے یہ بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں چاند کا یہ تغیر اور چاند کے اندر یہ جو تغیرات آتے رہتے ہیں یہ لوگوں کے معاملات جو حسابی معاملات ہے اس کے لیے ہے اور اسی طرح لوگوں کے حج کرنے کے کیا ہے وہ تاریخیں بتانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی رہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ کیا کیا, کیا یہ مقم بنا لیے اس کے بعد ایک دوسرا رواج تھا مشرقی نے ماتا کے اندر اور وہ چاہدانہ رواج تھا اللہ رب العزت اس کا بھی رد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ولی سل بربیتا ات الب تمن ذہوری ولاکل بر منی تخوال ابوا بیا و تق اللہ وہ رواج یہ ہوا کرتا تھا کہ اہل عرب میں یہ معمول ہوا کرتا تھا یہ رواج ہوا کرتا تھا حج کا احرام جب باندھتے تھے تو اس کے بعد پھر جب گھر کو جانے کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو گھر کو پھر دروازے سے نہیں جایا کرتے تھے بلکہ اپنے گھر کو پیچھے راستے سے آنا پڑتا تھا پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیٹ دروازے کا اپوزیٹ سے آتے تھے گاؤں میں اگر وہاں سے راستہ نہیں ہے تو پھر سیڑھی لگا کے چڑھتے تھے اپنے گھر میں یا وہ نقب لگانی پڑتی تھی جس میں دیوار کے اندر سوراخ کر کے پھر گھر کے اندر آتے تھے اور اس چیز کو یہ ثواب سمجھتے اور کہتے تھے کہ احرام باندھنے کے بعد گھر کے اندر جانا دروازے سے یہ گنا ہے اس طرح یہ عقیدہ بنا کے ہی بیٹھے ہوئے تھے شیطان نے اس برے عمل کو ان کو مزین کر کے رکھا تھا کہ یہ آپ بہت اچھے کر رہے ہیں یہ آئین تخواہ ہے اس میں تخواہ کی علامت قبان ہے تم ایسا کیا کرو اللہ رب العزت نے اس غلط رواج کا اور غلط عقیدے کا کیا فرمایا یہاں وقت فرمایا یہ رسم تمہارا جو ہے یہ رسم کیا ہے یہ دین سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے تقوا سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے یہ کس نے بتایا تمہیں کس طرح کیا کروں یہ تم نے خوبصاخ کیا بنایا ہے ایک طریقہ راستہ بنایا تو لہذا ایسا نہ کیا کرے اللہ نے فرمایا والی سل بر یہ نیکی نہیں انتا منظور ہو رہا کہ تم آ جاؤ اپنے گھروں کی طرف ان کے پوسٹ کی طرف سے یعنی اپوزٹ دروازے کے اپوزٹ سے آپ نے گھروں کو آنا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے تم اس کو نیکی سمجھ رہے ہو ملاکن البرمنی تفواہ لیکن نکی وہ ہے جو کہ انسان تفواہ اختیار کرے اصل نیکی تو حاصل ہوتی ہے تقوی اختیار کرنے سے اس طرح غلط معاملات سے غلط راستے اختیار کرنے سے نیکی حاصل نہیں ہوتی نیکی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے تقوی ہے دل کے اندر تم یہاں سے آئے کرو یعنی دروازے استعمال کیا کرے تو لہٰذا غیر دروازے کا آنا چور جیسا جیسے چور آتا ہے ڈر آتا ہے ہاں جی دیوار کو پلان کر کے سیڑھی لگا کر یا اس میں نقب لگا کر یہ تو چوروں والا کام ہے تو لہذا اللہ فرماتے ہیں تم ڈرو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے اس لیے اللہ اللہ کو مطلب فون تاکہ تمہیں اللہ حاصل ہو تمہیں کامیابی حاصل ہو تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو وہی کام کیا کرے جو اللہ تمہیں بتاتے ہیں بغیر اللہ کے بتائے ہوئے کام اپنے طرف سے اختیار نہ کرو دین اللہ کا بتایا ہوا یہ راستہ ہے اسی پہ چلو ہاں جی اپنی طرف سے اگر ہم تم راستہ اختیار کرو اس کو ثواب سمجھو یہ, دین نہیں, ہے یہ دین نہیں ہے ایک رسم ہے تو لہٰذا رسموں پر اعتماد میں کیا کرے تو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے اور تمہیں کامیابی مل جائے یہ, یہ رسم اللہ نے ان کے اندر یہ رائش تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی رد اس کے بعد وقاتلو فی سبیل اللہ وقاتلو فی سبیل اللہ للہ دین معت <الْمُعتَدِينَ> یہاں سے اللہ رب عزت مشرقین مکہ کی ایک حرکت کی طرف اللہ اشارہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے یہ آیت تب اتری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سن ہجری میں مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ فرمایا اور کچھ صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے چھ سال میں اور عمرے کرنے کی نیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا منع نکلے صحابہ ساتھ ہیں اور مکہ کے طرف روانہ ہوئے جب آتے آتے یہ فدیبیا مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں مشرقی نے مکہ نے ان کو روکا اور لڑنے کی دھمکی دی کہ تمہیں مکہ میں داخل ہونے کی کیا نظت دوں اور مہینہ بھی کس کا ہے زیقات کا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چار مہینے یہ اشور حرم ہے چار مہینے ایسے ہوا کرتے تھے کہ اس میں اہل حرم ان مہینوں کا احترام رکھتے ہوئے وہ لڑا نہیں کرتے تھے کسی کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے تین مہینے تسلسل سے ہیں اور ایک مہینہ پھر بعد میں ہے تسلسل سے مہینہ ہے ذیقات کا ذیلحج کا اور محرم کا محرم ذیفات پہلا سوال کے بعد پھر ذیلحج جس میں حج کا مہینہ ہے اور اسی طرح محرم کا مہینہ تین یہ ہو گئے اور ایک مہینہ ہوتا تھا کس کا رجب کا تو یہ چار مہینوں میں پھر عرب کسی کے ساتھ لڑائی وغیرہ نہیں کرتے تھے اور جو دشمن بھی ان کی طرف آیا کرتے تھے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا کہ زیقات کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو یہ شور حرم میں سے ہیں ہم جا کے آرام سے عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے یہ مہینہ تو مہینہ حرام کا ہے تو اس میں تو مشرقین مکہ ہم سے نہیں لڑیں گے ہمیں نہیں روکیں گے تو لہذا ہم جا کے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں صحابہ سات چلے جاتے ہیں جب ادیبیا مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو مشرقی مکہ نے ان کو روکا تو ان کو پھر یہ خدشہ معلوم ہوا اگر اس وقت کوئی لائی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے یہ لوگ ہمارے اوپر تجاوت کر جاتے ہیں اور ہم سے لڑنا چاہتے تو ہم کیا کرے پھر؟ یہ تو مہینہ حرام ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حرام کے حدود میں لڑنا یہ بھی تو منع ہے تو یہ دو طرح کے یہاں مانتے ہیں لڑنے کا اگر وہ ہمارا ہمارے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے تو ہم کیا کریں تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دے دیا کہ اشور حرم میں تم تجاوز نہ کرو اگر دشمن آ کے تمہارے اوپر حملہ اور ہوتا ہے وہ ذاتی کرتا ہے تجاوز کر جاتا ہے پھر اس کا جواب دینا تمہارا حق ہے اسی طرح حرم شریف کے اندر بھی آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا لیکن اگر آ کے دشمن تمہارے اوپر حملہ اور ہوتا ہے تو اس وقت پر دفاع تمہارے اوپر کیا ہے دفاع کرنا یہ تمہارا حق ہے تو پھر اپنی دفاع کریں اگر اس دفاع میں آپ کا دشمن مر جاتا ہے یا وہ قتل کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے اس کا کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے تو یہ مسئلہ اللہ رب العزت نے ان کے کی سامنے کیا کر دیا ماضح کر دیا بار وہاں سلحے خودی ہوئی ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہیں دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا کریں آپ سلح کریں صلا بہی مانا کہ اس سال تم نے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنا آپ اگلے سال آؤ پھر مشرقی مکہ نے شرطیں لگائی اگلے سال تم آؤ گے عمرہ کرنے کے لیے لیکن تم بغیر اسلحے کے آئیں گے تمہارے پاس کوئی خنجر کوئی نیزہ کوئی تلوار وغیرہ یعنی اسلحہ نہیں ہوگا اور آ کے اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے جو جو شرائط مشرقی مکہ بتاتے گے تو پھر وہ مانتے گئے۔ بات اس پہ آئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاہدے لکھ لیا ایک صحابی سے لکھوایا تو پھر بعد میں نام لکھنا تھا پھر نام لکھنے پہ اختلاف آئے مشرقی نے مکہ نے کہا کہ آپ نے نام لکھنا ہے تو محمد رسول اللہ نہیں لکھنا کیونکہ اسی بات پر ہماری آپ سے کیا اختلاف ہے تو لہٰذا ہمارے اختلاف اسی بات پر ہے آپ نے رسول اللہ نہیں لکھنا محمد کے ساتھ آپ نے کیا لکھنا ہے محمد بن عبداللہ لکھنا طالباً صحابی لکھنے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی جو ٹھیک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو غصہ آیا اس نے کہا نہیں میں تو رسول اللہ لکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے یہ جیسا کہتے ہیں اس طرح لکھے وہ کہتے ہیں میں تو نہیں لکھوں گا کم از میں تو رسول اللہ لکھوں گا ضرور تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خود قلم پکڑا اور محمد بن عبداللہ لکھا یہ لکھائی جو کہ رسول وسلم کی اس وقت یہ کیا ہے موجزانہ طور پر یہ بھی ایک اعزاز تھا اللہ رب الج کی طرف سے معجزہ تھا لک... اس نے محمد بن عبداللہ لکھ لیا تاکہ لڑائی ختم ہو جائے اور سلقہ مکمل ہو جائے بہرحال وصولہ دیوی کا اپنا ایک واقعہ ہے تو اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصولہ کر کے چلے گئے واپس جب اگلے سال سن ہچری میں آتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلا کہ مشرقی مکہ پھر ہمیں روک رہے ہیں اور وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آئے تھے اتاری ہاں جی وقت لو ہم حیث و ثقیف تمہ وخرجو ہم وخرجو تم بل فتن تو اشد میرے نتلا تو خواتین خارہ حطیٰ خواتین کو بھی اللہ نے فرمایا مسجد حرام میں تم ابتداب ارقطال نہ کرے اگر وہ تمہارے ساتھ ابتداب انقتال حرم کے اندر کرتے ہیں تو پھر تم بھی ان کو قتل کیا کرو پھر تمہیں بھی حکم ہے تم اپنی دفاع کر سکتے ہو اگر دفاع میں وہ حرم کے اندر بھی مر جاتے ہیں تو خیر اللہ رب العزت نے یہ احکامات کیا کر دی یہ اتاری فرماتے فی سبیل اللہ تم اللہ کے راستے میں لڑا کرو پہلے کتال کا حکم نہیں تھا کا حکم آ گیا ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمانوں کی طاقت بن گئی اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے بعد نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ وقات سبیر اللہ, اللہ کے راستے میں جب نکلو گے کوئی تمہارے ساتھ لڑنا چاہے تو تم مقاتلہ کرو یہ مقاتلہ اس کے لیے جہاد کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کو تم بندوق کے زور سے کر کے اس نام پر کیا کرمادہ کرو اور اس کو بزور بازو مسلمان بناؤ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دفاعی تمہیں حق حاصل ہے اگر کوئی کاخر آ کے تمہارے مذہب پر اجاوت کر جاتا ہے ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کو روکنے کے لیے اور اپنے دفاع کا حق حاصل کرنے کے لیے آپ ڈر سکتے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کریں وقات فی سبیل اللہ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں اللزین ان لوگوں سے ہی فوطل جو تم سے لڑتے ہیں تم سے مخاتلت کرتے ہیں اللہ فرماتے، تم تجاوز نہ کیا کرے مطلب یہ کہ تم پہل نہ کیا کرے اگر وہ پہل کرے پھر اس سے جواب دیں وہ تو حکب الحمۃ علی بے رب الز تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرواتے جو لوگ اپنے حد سے بڑھ جاتے ہیں اور تجاوز کرتے ہیں اللہ رب سے ان کو پسند نہیں کرتے تو ان کی ذاتی کا بدلہ دینا یا بدلہ لینا یا دفاع کرنا اپنی ذات کی اپنی ملک کی تو یہ کیا ہے یہ جائز ہے وقت لو ہوں حیث و ثقیف ختم کرو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو جس جگہ سے بھی تمہیں یہ ملے ہاں جی تو وہاں قتل کرو ان کو جب یہ مقابلے کے لیے نکل آیا تو ورجو ہم اور پھر نکالو ان کو میں تو خرجو اس جگہ سے جہاں سے تمہیں نکالا مطلب اگر یہ باز نہیں آتے اور تمہیں جہاں سے مکہ سے نکالا تو پھر پکڑ کے ان کو نکالو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر آئے دس سن ہجری میں اور مکہ فتح نو میں غالبا تو پھر مکہ فتح کر دیا ان کو یہ حکم دیا پھر نہیں ماننے والا ہے ان کو نکالنا پھر یہ چھوڑ کے بات وہ وقت لہٰذا اللہ نے کہا کہ یہ بدلہ تم لے لو تو اس جگہ سے تمہیں نکالا ان کو تو ان جگہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ پر یہ فتنہ ہے تو فتنہ قتل سے زیادہ سنگین بر لہٰذا اس فتنے کو اگر تم سے قتل بھی ہو جائے کسی کا مٹر ہو جائے تو کیا ہے یہ جائز تو لہٰذا فتنے کو قتل ختم کرنے, کرنے کے لیے اگر بیچ میں قتل خطول کا بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ کیا ہی جائز ہے خیر کوئی بات نہیں اللہ فرماتے والا تو قات ادو ہوم عند المسجد تو ان سے نہ کرو مزید حرام کے حدود میں جو حرم کے حدود ہے اس میں لڑائی تم نہ شروع کرو حدود حرم میں حتیٰ لوکوں پھی یہاں تک کہ وہ لڑائی ہے تمہارے ساتھ جب تک وہ نہیں لڑتے اور لڑائی شروع نہیں کرتے تم لڑائی مت شروع کیا کرو لیکن مسلمانوں کو کہا کہ حرم کا تحفظ خیال رکھو تم خیال رکھو انفاطم اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور لڑائی شروع کرتے ہیں اگر وہ لڑائی شروع کر ان کا فرین ایسی ہی کافروں کی کیا ہے یہ سزا ہے تو کافی ادھیان یہ ختم ہو گیا پہ نمتا ہو اگر یہ باز آتے ہیں توبہ کر دیتے ہیں کفر اور شر سے الا ادوان اللہ پھر کوئی تشدد نہیں ہے سوائے ظالموں کے کسی اور پر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا کسی اور پر خود نہیں تنگ کیا جائے گا اسلامی حکومت کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے مگر جو لوگ ظالم ہیں ابھی بھی پھر بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا ظالم سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ فساد کرتے ہیں لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ وہ ابھی تک اس شرط کے اندر کیا ہے باقی رہیں تو ان پر ہی تجاوز کیا جائے گا انہی کو پکڑا جائے گا باقی کسی کو اسلامی حکومت میں کسی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے عمل میں ہوں گے اس کے بعد اللہ ربز فرماتے ہیں اشا ہر حرام و بشہرام یہاں سے حرمت والے مہینوں کا کیا ہے ذکر ہے کیونکہ اسلام سے پہلے زمان جاہلیت میں عرب کے یہاں حرمت والے مہینے تھے تو اس نے یہاں سے ذکر فرماتے ہیں اللہ یہاں سے یہ آیت نمبر ایک سو چورانوے بن رہی ہے تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کل سبق کا کریں گے اللہ رب الزت ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کریں گے تو فیفتہ پر میں واخیر تعوانہ الحمد للہ حمل